Yeah uh -huh. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة تغابن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں قرآن حکیم کا 28 مطارہ ہے اور سورة تغابن کا نمبر ہے 64, 64 مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسربح اللّہ بمات صدق اللہ اللہ على محمد وعلى علی محمد وبارك وسلم ربش رحل صدری و یسر علی عبری وحل القدت بچا علی وزیر من اہلی آمین یا رب العالمی اللہ رب العالمین کی توفیق سے اٹھائی سے پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ کے علم کی مدنی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے مزید برآں جو طویل مدنی صورتوں کے اہم مضامین ہیں ان مختصر مدنی صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں پچھلی صورت ہم نے مکمل کی منافقون صورت المنافقون جس میں نفاق کا موضوع آیا تھا اب نفاق کی جو ضد ہے نفاق کی جو اپوزٹ بات ہے وہ ہے حقیقی ایمان نفاق کیا ہے زبان پر اقرار دل میں تصدیق نہیں اب اس کی ضد کیا ہوگی کہ دل میں پکا ایمان ہو تو سوریہ منافقوں کے بعد اب سور تغابن ہے ایمان کے موضوع پر ایمان کی جزیات کا بیان ہے توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور پھر ایمان کے ثمرات کیا ہوں گے ایمان واقعات دل میں ہو تو کیا کیفیات بندے مومن میں دکھائی دیں گی ان کا بیان بھی تو تفصیل سے جو ایمان کا موضوع مدنی صورتوں میں آتا رہا اس کا پیارا اور بڑا جامع بیان ہے جو ان دو رکوعوں میں ہمارے سامنے آئے گا ان شاء اللہ پہلے رکو میں پہلی چار آیات توحید کا بیان پھر دو آیات میں رسالت کا بیان پھر ایک آیت میں آخرت کا بیان پھر ایک آیت میں ایمان قبول کرنے کی دعوت پھر ایک آیت میں قبول کرنے والوں کا انجام اور ایک آیت میں قبول نہ کرنے والوں کا انجام یہ پہلے رقو کے مضامین یقین ہے یقیناً آپ کو یاد تو نہیں رہے گا ابھی لیکن اس کو اشارہ کر دیا گیا باقی جو تفسیری دروس ہیں منتخب نے صاحب کے ڈاکٹر اسرار صاحب استاد محترم رحمت اللہ علیہ کے اور ان کے بڑے عمدہ تدریس کے نکات ہیں ٹیچنگ پوائنٹس آپ اس کو کہہ لیں وہ بہت عمدگی سے ہمارے استاد انجینوی احمد صاحب نے مرتب فرمائے ان کے مفرت فرمائے منتخب نصاب کے حوالے سے نکات برائے درس و تدریس اس میں بھی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یُسف بح ما فی السماوات و فی الارض تسبیح بیان کرتی ہر شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اللہ کی لہ الملک و لہُ الحمد اللہ کے لئے کل بادشاہت ہے اللہ کے لئے کل تاریخ وہ علا کلی شہ قدیر اور وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اس پہلے رقو میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہر آیت میں آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے بیان ہے ہر آیت میں آخرت کا بیان کسی نہ کسی انداز میں اللہ قدرت رکھتا ہے ہر بات پر تو پیدا کرنے پر بھی دوبارہ وہ قادر ہے وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا فمیون کم کافر کم مؤمن پس تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے کوئی مومن ہے یہی دو بنیادی تقسیم اللہ کے نگاہوں میں پارٹی ابھی دو ہی ہیں ہزب اللہ اور ہزب الشیان تقسیم یہی بنیادی ہے ماننے والے نہ ماننے والے و اللہ تحمد اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اب اللہ کا دیکھنا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں اللہ کا دیکھنا اس لیے بھی ہے بتایا جانا اس کا کل تمہاری پیشی ہونی ہے تمہارا حساب کتاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے خلق معاماتی والارض بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ سب و رقم اور تمہاری صورت گری فرمائی تو کیا ہی بہترین تمہاری صورت گری فرمائی وہ الہل مسیح اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ بھی آخرت کا بیان بہترین صورت گری لقت خلق انسان فی آحس تقویم اگلی آیت اللہ کی صفت و علم کا بہت جامع ایک اور انداز سے بیان ہے یا عالمافی سماواتی ول ارق اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ عالما تصویر رون عما تو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ علیمداد سدور اور اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے کائنات میں کیا کچھ ہے اللہ کے علم تم ظاہر کیا کر رہو پوشیدہ کیا رکھ رہو وہ بھی اللہ کے علم اور جو چھپے ہوئے راز ہے نا ڈاکٹر صاحب نے سر بھی سمجھایا سب کانشیس لیول پر جو بات ہے دیکھیے اگر ابھی میں کہوں آئی ایم ایف فورن کچھ چیزیں ذہن میں آئی نا ابھی یہ آئی ایم ایف کا میں نے ایپرویشن استعمال کیا فورن کچھ چیزیں ذہن آ گئی نا پاکستان کے مسائل اینڈ سو آن یہ چیزیں یہ باتیں تین سیکنڈ پہلے کہاں تھیں آپ کے میرے سب کانشیس لیول پر ٹھیک ہے ابھی میں نے آئی ایم ایف کہا تو فوراً آ گیا کچھ اور کہوں گا تو اور تو یہ کچھ اور کو ہم جانتے تو ہیں مگر ابھی ہمارے سب کانشیس لیول پر ہے ابھی کانشیس لیول پر نہیں ہے تاہت شعور میں شعور کی سطح پر نہیں آپ کے میرے تحت و شعور میں بھی جو کچھ ہے سب کانشیس لیول میں بھی جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اللہ سے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اگلی دو آئے میں رسالت کے تعلق سے بیان کا مِن قبل کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا گناہوں کے نتائج سامنے آئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ذالی کا ان کے پاس رسول واد نشانیاں لے کر آئے فقولو پس ان لوگوں نے کہا اب شرون چاہیے یہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا وہی پرانی گمراہی انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے فقف رو بس ان لوگوں نے کفر کیا اور رخ پھیر لیا اور اللہ تعالی نے بھی بے نیازی فرمائی تمہارے رخ پھیر لینے سے اللہ کا کوئی نقصان تو ہے نہیں اللہ کی بھی شان بے نیازی کا اس نے اظہار فرما دیا و غنی یون حمید اور اللہ غنی ہے بے نیاز ہے حمید ہے آس اب اس کی تعریف ہو رہی ہے اب آخرت کا بیان اگلی آیت میں زام ان لوگوں نے دعوی کیا کہ جو کفر کر بیٹھے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے کل اہ نبی علیہ السلام فرمائیے بلا کیوں نہیں وہ اور میرے رب کی قسم لت تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے فملۃ ان نبیما عمل تم پہ تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے قسم کھا کر حضور سے کہلوایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اہم دلیل ہے عام پر ذکر آتا ہے جو مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا مگر یہاں حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صداقت اصل دلیل ہے کہ جس نے کبھی بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا وہ رب کائنات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے تم نے صادق تم نے امین ان کو کہا تو حضور کی ذات صداقت دلیل ہے اور وہ قسم کھا کر کہ بلا و ربی لتو ان الفاظ میں عربی اسلوف میں جو کا انداز ہے وہ موجود وہ بہت کثرت سے موجود ہے فا فرما دیجیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں دبور تمہیں ضرور کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا وزال اور یہ بات اللہ تعالی پر بہت آسان ہے سات آیتوں میں تین عقائد کا بیان آیا اگلی آیت میں ایمان لانے کی دعوت فَآمِنُوا بلّاہ رسول ہی بس ایمان اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ون نور اللہ اور اس دور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا وہی اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے یہ ایمان لانے کی دعوت اب جو قبول کریں ان کے نتائج کا بیان آ رہا ہے اگلی دو آیتوں میں یوم یجما کم لوم جس دن اللہ جمع گا جمع جانے کے دن تو وہ ہے تغاب اور جیت کا دن اصل میں وہ جیتے گا جو وہاں جیتے اصل میں وہ ہارے گا جو وہاں ہارے اصل کامیابی ناکامی وہاں کی ہے اصل خسارہ وہاں کا ہے اصل فائدہ وہاں کا ہے وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ عمل صولحا اور جو اللہ پر ایمان لائے اور جو لا ایمان لائے اور نیک عمل کرے یو کفران سے یہ ہیں اللہ اس کی برائیاں سے دور فرما دے گا وہ یو دخل ہوں جنات اسے باغات میں داخل فرمائے گا تجرین امتحطی اللہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین ہمیشہ ہمیشہ وہ میں رہیں گے ہی عظیم کامیابی کل بھی تفصیل آئی اصل کامیابی کہاں کی آخرت کی اللہ جنت الفردوس اس کے برعکس انکار کرنے والے ان کے برے انجام کا بیان ہے کفر وکر زب و بھی آیات نا اور جن لوگوں نے کفر کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا الا صحاب الدین فیح وہ آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ببھی اسل مصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کا اللہ اللہ ہم سب کو آگ کے آداب سے محفوظ فرما یہ نتائج کا بیان آگے بڑا پیارا رکو ہے بڑا جامع رکو توحید کیا بیان آخرت کا بیان رسالت کا بیان ایمان لانے کی دعوت قبول کرنے والوں کا انجام انکار کرنے والوں کا انجام دوسرا رکو تو ایمان کے ثمراج ایمان اگر واقعات دل میں ہو تو پھر بندے میں کیا تبدیلیاں نظر آئیں گی کیا صفات کیا رویے کیا ایٹی نظر آئے گا اس ان ثمرات اور نتائج کا بیان اگلے رکو میں اللہ اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے ابول نف نقصان کا مالک کون اللہ کل اختیار کس کا اللہ تو یہ اللہ سبحانہ و کا تو صاحب ایمان کا یقین کیا جو وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہاں وم ام اللہ یہاں دیکبہ اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اطمینان دیتا ہے مشکل میں ہوگا مگر برداشت کرے گا آنے والے مصائب اگر اللہ کے دین کے راہ میں آ رہے خوشی خوشی برداشت کرے گا اور حد یہ ہے کہ مسکراہٹ کے ساتھ سولی بھی چڑھ جائے گا اور کہے گا فصل ربہ کے کعبہ کی, لگنے پر کہتا ہے کہ رب کی میں کامیاب ہو گیا کوئی سولی پر چڑھ رہا کہ رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا اللہ دل کو اطمینان دے دیتا ہے واللہ ولہبک الشین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے بڑے پیارے اشعار ہیں ان میں سے ایک مجھے یاد ہے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کا ان کی بیٹی بیٹی کو ٹی بی ہو گئی تھی اور وہ تھے جیل میں وہاں سے کچھ اشعار لے کے جن میں سے ایک یہ ہے رضائے حق پہ راضی رہے حرف آر زو کیسا رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آر زو کیسا؟, کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا اللہ اکبر خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا بھائی اگر بیٹی کو لکھ رہے ہیں اگر یہ وجود اللہ نے دیا اور اللہ کو منظور ہے کہ تجھے شفا نہ ملے تو ہمیں بھی یہی منظور اللہ اکبر اللہ کو منظور ہے کہ تو بیمار ہے تو ہمیں بھی یہ منظور ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہو خدا خالے خدا مالے خدا کا حکم تو کیسا تو پہلی بات صبر کی کیفیت کیا مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چو نہ کرنا شکوہ شکایت نہ کرنا آسو بہال دینا کسی کے ذقاق پر کوئی حرج نہیں وقتی توبہ پر ایک تاثر بھی آ جائے کوئی حرج نہیں شکوہ شکایت زبان پر نہ اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے اور جو بہترین بات ہے چراغ بجھا حضور نے کیا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات و اطیع اللہ اتی اور رسول اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہین طول تم فعین نما اللہ رسول المبین پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے دوسرا نتیجہ کیا ہے ایمان کا بندے کی زندگی اور اس کے شب و اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں گے سبحان اللہ وہ جو ہم نے سورہ حجرات کے پہلی آیت میں پڑھا لا تقدم بین یدی اللہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اس باؤنڈری میں رہو جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے سیٹ کر دی ہے فکس کر دی ہے تمہارے لیے تو دوسرا نتیجہ ایمان کا اللہ کی اطاط اللہ کے رسول علیہ کی اطاعت اور یہ دونوں اطاعتیں جڑی ہوئی حد نصاف فقت اللہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی یہاں تک ہم نے سمجھا اطاعت حق تو اللہ کا ہے مگر عملن رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں طریقہ حضور سے لے رہے ہیں حضور کا طریقہ لیں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا اب عجیب مسئلہ اصولی اعتبار سے اللہ کی اعتبار پہلے ہے اور عملی اعتبار سے رسول اللہ کی پہلے ہیں تو دونوں جڑی ہوئی باتیں کوئی الگ الگ بات نہیں اصل نقطہ سمجھنے کا یہ ہے اب کیا ہے بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی ایمان اندر ہوگا تو بندے کے شبروز اور معاملات بتائیں گے کہ یہ اللہ کا ماننے والا اور یہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ہے تیسری بات اللہ اللہ الا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہاں اللہ فلح تو بس ایمان اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے ایمان دل میں ہو تو مومن کا سارا امید رکھنے کا معاملہ اللہ سے ہوگا سب سے بڑھ کر خوف بلکہ اثر خوف اللہ سے ہوگا سب کچھ ہونے کا یقین اللہ تعالی کی ذات سے ہوگا یہ ہے توقل اور توقل کو دو جملوں میں حضور نے کیسے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ باندھو اور اللہ پر توقل کرو جائز معاملہ جائز برسائل اختیار کرو بچوں کو پڑھانے تو تیاری بھی کرانی پڑے گی سیدھی سی بات ہے معاش کی محنت کے لیے گھر سے نکلنا تو پڑے گا کرو اسباب اختیار کرو لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دو یہ ہے سادہ سی توکل کی ڈیفینیشن جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی البتہ اصل حقیقت کیا ہے وہ جو نماز کے بعد دعا ہم پڑھتے ہیں اللہ ملامان علما عطی بلا موتی علامہ مناتل جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا وہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا کوئی ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار چلنے والا نہیں یہ ہے کا حاصل اگلی بات گھر والوں کے بارے میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے ایمان والو من یاد ادوکم فہدر بے شک تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں بس ان سے چوکنے رہنا بہت سخت بات ہے لیکن بات صحیح ہے بالکل کیا مطلب کئی مرتبہ انسان اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی اور ان کی آخرت کو برباد کر لیتا ہے ان کی جائز ناجائز ہر بات کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے یہ ہے دشمنی سب نہیں کچھ تمہاری بیویوں اور اولادوں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں چوکندا رہنا اچھا اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں اللہ کے کلام کا توازن دیکھیں سخت لفظ ہے دشمن اللہ نے تین الفاظ اس کے, متوا... کے پیر عطا کیے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو جانا گھر میں تھانے دار والا رویہ نہ ہو نرمی سختی کا امتزاج رکھنا ہے اللہ کے کلام کا توازن سنیے تین باتیں وہ ان اور اگر تم معاف کر دو اور وہ اور درگزر کر دو وہ اور بخش دو اللَّهَ اللہ غفر تو بے اللہ بھی بہت بخشنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے چوکنے رہنا ہے لیکن تھانے دار نہیں بننا مار دھاڑ پر نہ معاف کرنا درگزر کرنا اور بخش دینا کیوں بے شک اللہ تعالیٰ کی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے تم بھی تو سوچو میں اور آپ سوچیں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کی خلاف ورزی کرتے نا فرمانی کرتے سانس کو روکتے ہیں آنکھ کو دیکھنے سے روکتے ہیں کان کو سننے سے روکتے ہیں زبان کو بول گنتے چلے جائیے قدر شاہ قریب ہے اس کی تو فوراً نہیں پکڑتا بار بار نہیں پکڑتا کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہے وہ جی تمہارا معاملہ بھی چوکن نہ رہنے والی بات اس میں ایک اصول یہ ہے اپنے لیے عظیمت دوسرے کے لیے رخصت ہاں میں نے تو غلط کام نہیں کرنا ہے لیکن گھر میں اگر کوئی اونچ اونچنی چوری ہے تو نگاہ رکھنی مگر ایک دن میں گھر والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بن جائیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بن جائے یہ تو نہیں ممکن نا تو ان کی تربیت بھی ہوگی نرمی سختی کا معاملہ بھی ہوگا ایک امتزاج کے ساتھ لے کے چلنا ہے متوازن انداز سے لے کے چلنا ہے لیکن ان کے لیے رخصت ہے ابھی چلاؤ ساتھ لے کے چلو تربیت کرو دعوت دو اور جی ہمارے گھر والے نہیں سنتے تو بھائی سب کسی کے بھی نہیں سنتے تم تھادار بنو گے تو کوئی نہیں سنے گا بھائی اور ایک دن میں سارے کے سارے سن لیں جبکہ چالیس سال ان کو بگڑنے ہوئے لگے اور تمہارا بھی ماضی ان کے سامنے ہے بھائی ہے نا مشکل بات ہے نا اپنے لیے طے کر لو کہ میں نے غلط کاموں میں نہیں پڑنا میں نے نافرمانی کے کاموں میں نہیں پڑنا ڈائی ہارڈ اپنے لیے اور ان کے لیے بھی رخصت کا معاملہ اور نرمی سختی کے انتظار کے ساتھ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کے کلام کا تواز اور یہ مرد کے لیے حکم ہے بیوی اولاد کے تعلق سے وہ سربراہ خاندان بنایا گیا ان نما اموالوں کو اب گھر کے ساتھ ساتھ یہ جو دو اہم ترین محبتیں دنیا کی مال اولاد ممن کا ان کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے ان اموالکم اموالوں کو اولادوں کو فتنا مال اور اولاد فتنہ ہیں یعنی آزمائش کا ذریعہ اللہ نے چیزیں عطا کی مال اولاد اینڈ امتحان ہے نا یہی مال حلال پر کماؤ جائز میں خروج خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو صدقہ کا جاری اجر و ثواب کا باعث اسی اولاد کی جائز حاجات بھی پوری کرو اجر ملے گا حدیث میں حضور نے فرمایا عدی السلام پہلے بھی ذکر ہوا جامع ادمیسی کی روایت وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو وہ لقمہ جو بی اولاد کو کھیلاتے وہ مال جو اس لیے کماتے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس سب کو صدقہ کہا ثباب کا کہا ٹھیک اولاد کی جائز حجات بھی پوری کرو کوئی حرج نہیں اور ان کو اللہ کا بندہ بناؤ بیٹی ہے تو اللہ کی بندی بناؤ نیک بناؤ تو یہ تمہاری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہو جائیں گی لیکن اگر ان کو ان کی جائز ناجائز پورا کرنے کے چکر میں حرام میں پڑ گئے اور ان کی دنیا بنانے کے چکر میں ان کی اپنی آخرت برباد کر یہی فتنہ اس میں آدمی پڑ گیا اور ناکام ہو گیا یہ ہے کہ بند مومن اس دنیا اور اس کے مالو اسباب کو اور اللہ کی نعمتوں کو لائبلٹی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا یہ کیا بیان ہو رہا ہے ایمان دل میں ہو تو یہ سمرات سامنے آتے ہیں ولہ اجر اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے یہ ایمان کے ثمرات اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی رویش پر قائم رہنا اللہ ہی پر توقل کرنا گھر میں چوکن رہ کے محتاطوں کا زندگی بسر کرنا البتہ نرمی سختی کے امتزاج سے گھر میں دین کی محنت کرنے کی کوشش کرنا اور مال اولاد دنیاوی نعمتوں کو آزمائش سمجھنا امتحان سمجھنا اور ایسے برتن اور استعمال کرنا کہ کل کی جواب دہی بھی آسان ہو اور کل یہ ہمارے لیے باعث اجر ہوں نہ کہ وبال اور مصیبت بن جائے ہمارے لیے واللہ آئندہ عظیم اور اللہ تعالی کے پاس اجر عظیم ہے۔ فتق اللہ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو مستطاعت جس قدر تم میں استطاعت ہو۔ یہ مقام بھی بڑا پیارا بڑا قیمتی ہے اور اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری تو کیا کریں چار ہی نمازیں ادا کر سکتے فجر کی استطاعت نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بس نماز ہم نے پڑھی اس کے علاوہ وقت ہی نہیں کچھ کرنے کا کام دین کرنے کا دین کے لیے محنت مجھے اپ کو ہمارے پوٹینشل کا نہیں پتہ ہے۔ آج اگر ہمارے بچے پرائمری کلاسز میں ہیں ون، گریڈ ون ٹو فائیو میں ہے ان کو تھوڑی پتہ کل وہ کہاں تک پہنچیں گے اور شاید ہمیں بھی اندازہ نہیں بچے بھی محنت کرتے ہیں ہم بھی کھپاتے ہیں ماسٹر پی ایچ جی پتنی کہاں کہاں تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ادھر آگے بڑھتے تو بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کوئی ادھر بڑھے گا تو اللہ چھوڑے گا اس کو تقوا میں آگے کوئی خیر میں آگے بڑھے گا تو اللہ نہیں بڑھائے گا اللہ تو کہتے ہیں سورہ ان کبوت کی آخری آئے سکسٹی نائن جاہدوینا لنا دیا جو ہماری رام میں کوشش کرتے محنت کرتے جد و جہد کرتے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرما دیتے اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں بھائی اللہ نے بڑا پوٹینشیل انسان میں رکھا آپ خود سوچیں پورے سال کے گیارہ مہینے یہ رمضان کی برکت تو ہے کوئی شک نہیں مگر پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے بیٹھنا کوئی آسان کام ہے ابھی بھی کسی کو آپ بتائیں تو فرسٹ پہلے امپریشن کیا ہوگا بھائی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تم تین بجے گھر پہنچتے اور آپ کو ہاں تین بجے گھر پہ کہاں بیٹھے ہوتے وہ ہو؟ قرآن کی محفلوں میں یہ کون قرآن بیران ہو رہا ہے فرسٹ امپریشن ہی آئے گا لوگوں کا اور آپ اس میں مسکرائیں گے بھائی ہم تو اٹھائیس دن سے یہ بیٹھے ہوئے الحمد رب اللہ ہے کہ نہیں بھائی اللہ کا فضل ہے تو اور ممکن ہے بات ساتھ فرسٹ ٹائم ادھر آئے ہوں جب تک نہیں آئے طبیعت تو ٹھیک ہے اب بھائی صبح آفس بھی ہے بچے بھی ہیں کھانا پینا بھی ہے اور کاروبار بھی ہے اور جب یہاں آ کے بیٹھے تو پتہ ڈیڑھ دو ہزار لوگ ہماری طرح کے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان سب کے ساتھ معاملات لگے ہوئے یہ کیا ہے اندر پوٹینشیل ہے آدمی تھوڑا سا اللہ توفیق دیتا ہے اللہ ادھر دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق لوگوں کو تو تو اللہ چھوڑ تم مجھے یاد کرو دل میں حدیث بخاری شریف کی میں تمہیں دل میں یاد کروں گا حدیث سے ایک طرح تم کسی مجلس میں یاد کرو اللہ کہتا ہے فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں ایک بالشتہ میں ایک ہاتھ آؤں ایک ہاتھ آؤں میں دو ہاتھ بھر آؤں تم چل کر آؤ میں توڑ کر تمہاری طرف آؤں گا اس کا یہ مفہوم لینا چاہیے کہ آگے بڑھے گی استطاعت اور پوٹینشیل ہے تو اور اس کیپیسٹی بڑھے گی ہماری ان اللہ تعالی اللہ مزید توفیق ہمیں عطا فرمائے فرطق اللہ مسطاطمہ صلاح کا تخوہ اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو وسنو و اطیو اور سنو اور اطاعت کرو یہ سننے اطاعت کرنے کی ٹاپ سطح کیا تھی صحابہ حضور علیہ السلام کی سنتے اور اطاعت کرتے حضور چلے گئے خلافت کا نظام تھا وقت کا ہی خلیفہ ہوتا تھا مسلمانوں کا اس کی بات سنی جاتی اور عمل کیا جاتا اب اگر خلافت کا نظام نہیں تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض اور اس کے لیے جماعت اختیار کرنا وہ ہم پر لازم جماعت کیسی ہو امیر ہو اس کی سنی جائے اس کی اطاعت کی جائے یہ ضروری ہم پر لازم ہے کل خلافت قائم ہو جائے انشاءاللہ جب کبھی مسلمانوں کا ایک امیروں کا اس کے ہاتھ پر بیتھ ہوگی اس کی سنیں گے اس کی مانیں گے یہ ڈسپلن ہے جو دین نے ہمیں فرمایا ہے فرمایا کہ وسما وہ اتی سنو اور اطاع کرو وہ انفکو خیر الفسم اور خرج کرو یعنی انفاق کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وَمَنْ نَفْسِهِ اور جو جی لال سے بچا لیا گیا یہ شوہ کا لفظ بہت قیمتی ہے بات ان کی جتنی برائی ہے نا مال کی محبت ہے دوسروں کے بارے میں حسد ہے بغض ہے عداوت ہے دنیا ہی کی محبت دل میں بس بس رچ جاتی ہے یہ ساری جو بات کی بیماریاں ہیں ان کا تسکیہ بہت ضروری ہے تسکی نفس آخری پارے میں آئے گا تذکرہ بہت آئے گا ان اللہ تعالی. کل ذکر کریں گے ان اللہ تعالی. تو اس تسکی نفس کی حاجت ہے تبھی بندہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا اللہ کے ہاں یہ باطن کی بیماریاں اس کا جامع عنوان کیا ہے شوق مموں کا شوق نسیحی اور اپنے جی کی لالچ سے جو بچا لیا گیا فلا ایک حمل مفلی ہوں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں لفظ کیا آیا ہیں جو بچا لیا گیا بچا نہیں بچا لیا گیا اللہ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں آحادیث میں دعائیں اللہ تقوا کرس کا, کر کا, کر کا, کا کر سوریہ نجم میں بھی آیا تھا اپنے آپ کو پاکیزہ مت کا ہو اللہ جس کو چاہتا ہے تسکی آتا فرماتا ہے تو اللہ ہی سے یہ نس کے کی التجابی کی جائے یہاں فرمایا جو بچا لیا گیا جی کی اس لالت سے مصلحون تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں ان تو اللہ قرض حسنہ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو شروع سے بات ا رہی قرض حسن کیا ہے وہ مال جو اللہ کے کلمہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا جائے خپایا جائے یضاعف لكم اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا اس کو و یغفر لكم اور اللہ تمہیں بخش دے گا والله شکور حلیم اور اللہ تعالی بہت قدردان ہے بندوں کے شکر گزاری کے رویوں کو قبول کرنے والا قدردان حلیم حلم والا ہے بندے نا شکری بھی تو کرتے ہیں فوراً پکڑتا نہیں بندے خوب نعمت استعمال کرتے ہیں اس کی اس کی راہ میں بہت تھوڑا سا لگاتے ہیں چن چن کے گن گن کے کیا پوچھتے مفتی حضرات سے مفتی صاحب اس نے زکات تو نہیں اس نے زکات تو نہیں ہے اللہ کے بندے زکات کافی کم ہے اور کتنا ہے جی 2.5% پوائنٹ بڑا اچھا ایک امیج آیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے پیسز بہت سارے کسی نے بنائے اتنی بڑی ٹری میں سے ٹو پوائنٹ کو ایک طرف کیا بولا یہ تم سے اللہ تقاضہ کرتا ہے کیا دے رہ تم اللہ کے راہ میں کیوں ٹینشن میں ہو بھائی البتہ ہم شروع سے پڑھتے آئے البقرا ایک اور جامع کی حدیث شریف کا حاصل کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ ہے اور اللہ کی ذات خدا کی قسم بڑی غیور ذات رکھتا نہیں ہے ادھر دیتا ہے ادھر وہ تو دے گا ادھر اور ادھر جو دیتا ہے نا فرشتے کہتے اللہ دے حدیث میں بخاری کی روایت ہر دن دو فرشتے نارزل ہوتے ہیں سبحان اللہ شاید ٹائم حدیث آرہی ہمارے بیان میں اس مرتبہ ایک کہتا ہے اللہ جو دے ہے اس کو اور دے اور دے اور دے فرشتہ دعا کرتا ہے اور اللہ نازل کر رہا ہے فرشتے کی دعا کریں اللہ اکبر اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہ جو روک رہے برباد کر دے اللہ جو روک رہے برباد کر دے اس کو اللہ کی ذات غیور رکھتا نہیں ہے بھائی ادھر بھی دیکھا گا بڑھا چڑھا کر ادھر تو ہے ہی ہے ادھر بھی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے فرمایا کہ لکم اللہ تمہارے لیے بڑھا دے گا ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالی بہت قدردانی فرمانے والا حلم والا ہے عالم الغیب و غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے العزیز عزیز الحکیم غالب ہے انتہائی حکمت والا ہے دون الله بل لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان له كانوا ينعمون فإذا ركبوا فِي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرن إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الله